حکومت پافرا اتنے منافق کھلا جناب مجلا تو کافر آ لمبا جہاں نے چکن تو پھر نے ایک مجلس بنا جس بڑے so پھر باس, مزار مزار باس کرتے داریخ داریخ داریخ داریخ داریخ داریخ داریخ داریخ. دیو اس طرح کی سی اس مسلے باس کی لیا مفائی چیز استعمال بڑے بڑے کر دیں پہ آرام آگے ہوں اتری جی مسلے کی نہ ہوئی ہے تو مسئلہ لکھا نہ حکم گیا ڈگر میں بلوا کی ہوں آخنا منہ میں بلو بلا ہاں بابا جی کتاب رکھنے والا کہ نہیں پھر اور بندے بار کرو کتاب کا بیستے آپ مطالعہ نہیں کرتا یہ حادثہ نہیں رکھتا ہوں وہ ایک کتاب جی گل گلت لکھیے دو تین چار ہزار پیش کر دینا لیکن وہ خود ایق نہیں رکھتا کہ یار اس طرح کی و... گل ہو سکتی صحیح ہو سکتی غلط ہوئی یا میں اور کتاب کنگالا اس مسلے مکمل تحقیق کر کے پھر پیش کرنا ایک دوماد نہ کر کیونکہ یہ بالکل پکی سب پہنچی ایک دوسرے کوئی بندہ جا کے تلے ہوں تو جناب تمبی کر دیا گلط لینی ہے خود کتاب اربی شروعات مطلب بار کتاب شمار ہوں لیکن مسئلہ جی لکھا سارا سی میں بڑے رنگ کر دیا جناب مکر رنگ چون کے جناب کردیا کردیا جناب جس فن اس سے سن دیا کتاباں جد جا کے ما کے جھوٹ ہے اس طرح واقع آیا میرے اٹھ گیا بن گیا میں فلانی کتاب کر بیٹھا مینو کسی مول بھی نا ڈرا قالی خان بھی واق یار محد نے جولی رام دلال کی جڑا بندہ دی شریعت لوکت رنمائی فرمان کردہ بندہ تالا اور اس دی مخلوق دے درمیان واسطہ ہے yeah. وستا وڑ کے او رب تعالی دی رہنمائی ادر پیش کرنے کا دعوی کر رہا ہے اور ادھر مخلوق خدا نو خالق نالد دی رہنمائی دے پیچھے چلاو کا دعوی کر رہا ہے ہزار بارا سوچنا چاہی چاہیے غور کرنا چاہی چاہیے کہ کیا میں ایسا ادھر ہاں وڑا واستا بنا بنا یہ نہ ہو سد جاؤ تو آج کل تے <hums> بندے اب زمت گارہ کر بھی نہیں کہ سوچ لئیے اور اپنے آپ کا مطالعہ کر لئیے کہ آ کیا اس کام نو جہ ہاتھ پا ل ہیں سڈ کی بننا ممکن ہے کہ ہر شاید حساب ہون چ جن مداخلت دیتی حساب کوئی نہ ہو سخت ہونا امبیالہ مسلام کا پیشہ تھوڑی گل سورت آ لے سدارس نے جو نصاب ہے بال کل اس کو فیقا آئی فن نہیں آ نہکا نہ اصول آئی خوب شراک شراک شراک نہیں پڑیندی پڑی آگے جب, جب, جب, جب کیا حقیقت کتاب نے کیا کل تنگ رہ جا نڑھن تو بعد پھر جا کے بند فیصلہ کرتا ہے تہ تک پہنچے کی فرما رہا ہے میرے کو زیادہ کتاب ہے لائیے مطالعہ ہے جوں شروع ہوا یہ کچھ سمندر ہے مسئلہ کر آج روح مان شریف میں پڑھتا رہا لیکن کی بابا ایڈی اچھی تقریر کر رہے اور کہ بابا کی لگتی اللہ تعالی کلام دبارا. کلام غیر مخلوق ہے اور حضرت کلامی سنتے کی ہوتے وہ ساری بہت باس ہوئی ایخ مسائل عقائد دباب نے عوام کا اجمالی کیلا ہوں بس جی اللہ تعالی دی جی ہے اپنے آپ کرتے تو لیکن ان ساری چیزوں کا حل وہ اسلامی جدو کافر فلت پونے خدا دی تعلیم سے پابندی پڑھاو سکھاو اسلام پابندی قوم دس اولاد وکراس صاحب چھوٹے جیسے شہری بال بچوں کی پیا گیا لانتی ملن امرت بے ایمان متعلق اقبال ہے کہ چشمہ <تصفح> کہ جہی اکھ دیکھنے بصیرت رکھتی دی ہے جہاں دل در بصیرت چانن ہے ایماندار خون رو رہا اقبال خوش ہے ٹائلان سے تے تاننے تے گی کو فلان تش کی بال تن بےد امیر آ تینو اپنے گاٹ تجلیا کی جی اک ویک آئی خون دیا نگدیاں پیس گلے نگ رہی ہاضر دین سارا اارو سگوں پرتا لانتی جی یہ سواد ہی کرنا سی لانتی تدا نو منتا نہ رسول نا ابو جالی ہندو خطری وہ سارے دوتے، اپنی دنیا دسے درمایا دش سنک دا گند تو شور نہیں تھی کلمہ پڑھنا نہیں سی ادھر جی ادھر آن برباد کر کے تے اپنی دنیا تے خوش ہے وہ بھی اسی گل سے خوش ہوں جب دین سارا جب دیکھو سکول دے گئے گئے ایک سی قوم دا سرمایہ ایک سی قوم دی اولاد سکول کلے اولاداں بھی ادھر گئی مدارس بندیاں کی وٹے چلنے سن ایو نا جی سونا چاندی روپیے پیسے کی تھانے مدرسے روڑے نہیں ہوندے آئے پھر یہ چلنے سن بلو جی مدرسہ چلا قوم کتی والے سکول او گیا دینی مدارے تھے اولاد بھی نہ گیا بند ہونے سنج نتیجہ نکلے دے کو چار جی اپنے اپ دی مدد دی تحت یا اپنے ذاتی اپ فکر سوچ دے تحت کون مدرسہ چلانے مسرو عوام دملی تم کا کوئی حکومت کا کیا محول ہو جی چلاؤ بم مار دیا گے جنرستی حالات آکے جیسا تمام علمی ضرورت جہی ہے روحانی ضرورت ہر طرح کی پوری کرا گے وہ تو جھوٹ کتنے کر نہیں hmm. واسطے محنت اہ دو کوشش خرچ کرنی پی جی سابت پتہ نہیں ہونا پھر اللہ مبارک اس قوم نو آزادی بخش آزادی تو بعد اپنا یعنی علوم اسلامیہ کا صحیح ماحول جہرا قائم کر سکتا ہے اس طرح یہ ہے کہ سان احساس ہے سامان احساس ہے کہ لٹیا کچھ مدارس کا ہونا ہوا پیا احساس ہے لیکن اس احساس نسا عملی جام نہیں پایا جو کچھ بنیا کھڑا ہے بچے تھے چلو کچھ نہ ہونا چاہے کچھ ہونا کوئی ختم نہ ہونے کٹے پہنا چلو اللہ اللہ ہو رہی ہے اسلامی سلطنت نہلے پہ جاؤ جتھے مرضی آدھا جائے پہ جاؤ تو خوب پڑا ہو جائے اپنا جناب حکومت جیڑی خاص اٹھایا جی سمجھ اپنا بس یہ ہے اپنا مقابل مدارک جہاز سنس مقابل مت مقابلے یہ نا مراد بن گئے جلدی رام کا جل بن گر کو مرا سورو دے <laughs> منافق کافر بن گئے تسا جو تیار تیار تیار تسا کہ نہیں ترقی اور کام کا جو بچہ بچہ پڑھ رہے بچے اے دا دا چلانا yeah. اکن پوری قوم لانتی سو بچا <مذن> <aspe guitta> <آدم laughs> کا مطلب پوری قوم منافق جہی ہے وہ سوچ رکھد ہے کہ نظام ہمیشہ رہنا رحنا اور اس دوام کی تمنا بھی کرتے اور پھر جناب مطلب عملی طور سے اسے شامل بھی ہوں پشاوج پتر شامل ایمان بچا ایمان دے بارے ہر وقت بندہ اگر رضا مندی کسی طرح یہ اسلامی نظام دینال رکھتا تو خطم کاملے بے شو ملن یحکم امان ظلاللہ فا ثم لا ججدو فی انفوز محارا اممہ قلتا و یخلی موت اسلیمان حلتی معجا فی ساتھ رمائی جنہ مرضی فرمائی روز ایران ظکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا میں کسی طرح سے سام لب دو جی گل بھی ایمان بھی بچ جائے ساری روزی بھی چل جائے تو نا میں صاف ہاتھ نال قیامت نو چاس ممکن ہی نہیں پولا مقدر وہ مقدر ہے ہر ایسا ہے کہ ایک ہمیشہ مہدور اگر تصا کفر حرام ہر طرح اس کی مخالفت ذہن رکھو گے اور سوچ ہوگی کہ جو ہی اللہ تعالی اللہ سنیا سانو موقع ملیا ختم کر <سؤال> دیا ویخو اٹیک نہ کرو خلاف نہ ہوگی مخالفت نہ کرو اس طرح کی تصاویر رکھ پھر تو ابھی عذاب تو بچ جاؤ گے پھر بھی ازاب ضرور مفت لاؤ عملی طور سے شامل ہے عملی فرق تو پائے جانے اور میں کہ ایسا جی مرتا کئی ہیں جہیا براہ راست کوئی سیٹ ایسا براہ راست ظلم اور کئی ایسی ہیں کہ نہم انہوں نے کوفر بھی نہیں آخر ظلم بھی نہیں آخر براہ راست نہیں تو مطلب صرف وہ آ جان گیا نہیں بہتر یا مطلب مباہ درجے میں مثال دیتی میں گستاخ رسول دے سزا کی گستاخ رسول گستاخ رسول نو قتل کرنے کی سزا تین سو دو کاش ہاں رسول نے حضور پاک سرکار دشمن نتل کی تا تیرے کیس تیرے تو تس ہونے پرچہ کٹ کے تو مسلمان کچا تو کٹے گا نہ کہ مجرم ہو کے آیا جرم کیا ہے جہاں اپنے رسول کی عزت غیرخان جرم لکھ رہا وہ مسلمان <laughs> ایس ڈرائبری مل جانے بن جائے لیکن براہ راست تو ظلم نہیں آفر کاغذات کا سدراس آسان اس طرح دی سیٹ دا بندہ دا. لیکن اگر اس طرح وغیرہ کرپسران بالا ہو. یا جناب جی تشدد کرنے تفتیشی ہوں. تفتیش کرنے والے ہوں मै क्या हूं जाहिर तह जो आर्डर आएगा कि लवा बात कराते जुर्मान मेन लिया अफसर खन्ने खां मैं पंजे छेत्र मनावा फिर आ गए उन्हें आखना मैं गुजरात के सारे घर मूटे ने मेन गल कर तू जान छो खिच लैंड रोटी पा गया कैनू सर्दिया <todohan> اے سی کمرے چ رکھا میں نمر دو ہیں دو ہو گیا سردیاں بند پیا ہو تو, تو ہر کوئی نس کوئی بڑے جگری والا بندہ یا جی سدی بندہ میں مر جا گا مند میں نہیں <تصفح> ست. بند جی <تصفح> <شایدار بندے. تصفح> <تصفح> डेढ़ चेार गर्मिया बार्को लाशा निकल गए गर्मिया मसलन बारह केजरीब इस बारह केज सौ बंदा वाड़िया एन गर्मी हो बत्ती टोरगी हाल की बन फिर विचे चूल्ले भी बलने ने इस तरह मसलन मंजी मंजी तो हो उडे होंगे پو بندہ ادر تالیا بلنے نے بل رہا یا پنجا چولہا بل رہا بندے مرن مرن تخا ساریا مرد بھاو نگر سات مولہ شیتانی چپیار مذہبی فساد فلاں باہر مسا نوکری لبی ہونے گل کر آنے چوج نوکری جانے ڈالی مزہ دین سارے دن کا ہندو سکھ مذہب تو فیصلہ بند چھپنا بازار اچھا <laughs> تے ایسی گفتگو ایسا رسالہ کتاب خلاف ہوئے پہلے ٹھنڈا پانی حرمان کانگڑ چور سی پرانا اپنے چہلیا نو آخیا پتر تعین دن کی چوری کر کے وقا کیوں نے مروں گا تیرے آخری گڑا ہے لاؤنا دن نو چوری کا کی توک بنتا ہے انہیں کیا پتر پتا نہیں <تصفی> کریں گے چوری طرح ہونی ہے جی انہیں آخیا تک کام دسنا بس اگ میں جانا میرا کام دا. پنڈ دن بڑا گے بندے پنڈر ہو گے میرے کام ہے پیچھوں گا مجھ بچی جیڑی شاید پچھو کھول کے مگر پیچھا چور پا چور چ پورنا گاہ ری جا کے نہ جناب کر اگریز لانچی پتر آخیا مائگ چورمانا دین چوری کر کے اتنا لگا بابیاں شی بادما سب سکھا کے سارے ملا جن ہوا مگر جانے نفی ہوئے آئے فنی ہوئے فلان ہوئے میرا پچھو کم ہے سارا ندان چا سنبھالیا قوم تالی مارتے ملا چرت کے ویک سو دا اجل گیا مولی درشن کر دن سے آپس آنکھ نہ کوئی بچتا پکاپ نہیں بچایا تین نہیں پتا لگ سکیا نا مراد بچا جانا ملا تجاروی والے پچھری دارا دین پچھے سارا چاٹ فارد ایمان عزت آپ کوئی شائع پچھے اون دی فکر نہیں کیتی بغیر تا ٹور پہا دونا مگر بھا یہ لکھی تو یہ تھی رہا ہو بھائے وہ ایسے جی بتا رہا ہے وہ دے امیال خاند ہے کہ مولا کونڈیاں دو تھے کونڈے نہیں کونڈے پوتر لانکی دجال نکلیا بالکل بڑی آئی چینج لگتا جی بڑھی بھی بولتی یار ایک فلانی حدرا صاحب سلام مجموہر <laughs> ویار خان بازار جلسہ ہو رہا بڑے بڑے بازار اور جدو میں فلانی حضرت صاحب حدر صاحب نے نا بےائی سر آم مینڈیا جناب کی کردے سور اچھا جناب ویکو ایچ میں تقریر کر رہا گلا سوائے آسن تھا ہوں پکا نہ ہاں نہیں بچنا آرام پہ ہو جائے گی مخالف یہ سوچنا آئی ہوں اسلے صرف گلاس نکلتا نکلتا سو روپے گیا جی ملاگرا او جی میں <laughs> <laughs> یقین کرنا قسم میں کر کے آنا وہ فی الحال جڑے نال جی حضرت جیٹرینٹیاں حضرت ہے کا نام برادو ایڈا لما خانہ کمال ہو گئی ابدل مزید سی تھی نا جی سنیا یار تے زمیر بندہ کم از کم تھلے تو میں سی گھر آن کرنی چلو تبادلہ خیا میں گا پر انہوں پتہ تھی غلط ہے سیدھا نہیں ہوتھ رہا لیکن آنا کبھارا انہوں نے کیتا پتہ تھی بھی جا رہے کام خلاب ہے پیت جانا کھول اس طرح چلو کہا انہوں گا بابا سچا مہیں گا آتی جانگا کہ جدو براہ بیچ پیڑ پائے گا پیتے پیت کھول جانی گا یہ تو یہ بھی نہ میں تار میں تار تار ہے تو پوری تار ہے یہ تار جاؤں میں تار ہے اے دھر لگا آتھ میں گل کر رہا راہ سامنے تیار ہوئے نے اتنے کچھ اہدیب کا کام ہو رہا ہے یا دی بندے کھپ رہے ہیں دن آلے لگ رہے ہیں نے دن آئی کی خدمت ہو رہی ایمانے ملا آ یونیورسٹی چلے اتے کھپتا بھرو فیصل قوم دے بچے بھی یہودی یہ اور بھی اسلام بندے تو پہ خود دسو جی اسی طرح رہا تو رہن گے نہ دینا رحنا نہ کچھ رہنا معلوم دے کتے اپنے خلاف نے سڈے خلاف کا دے دے حق خلاف بد وقتی انہوں توار ہے کہ انہوں لانتی اپنے آپ دا بھی پتہ نہیں اور اپنی دوست دا پتہ نہیں اپنے دشمنی رولاس لو اصا کہ یار दीन दीन दा हकुमत भी हकुमत अंदर ओला मा हो सारा काम ओला माने कुत्ते पुत्र ना प्रोफेसर होगरेजा दे, दे, दे ये बदमाश लुटेरे सानी हराम छूके बदमाशों के हाथ ماہ چار چوئے کیا لانتی آتے چوراسی جو چینج ماحول جی ہوں مدارس ایسے ہیں جہاں اول تو آخر تک کامل بنا مطلب یار بٹا گول ہوئے نہ بات لبتا جی جو گردن میں حرت ترکیب نہ دے بزرگ چیشتی اتنے آ جائے مدرسے لنگ جا نماز پڑھن کے سوائے کٹن تو نہ جان دیا جانا سور کریما جنہوں سی آن داری کا یہ آلم ہے کہ توں اتنے نہ واپی کٹ سکے نہ شیعہ کٹ سکے نہ مٹائی کٹ سکے نہ میچری کٹ سکے کوئی لانتی دلہا تیر کو سکیا کٹی کون جڑا دی بننا جقر دولو دولو yes, دن oh, دنیا نو سکھا رہا ہے ایمان سکھا رہا ہے, دین سکھا رہا ہے، دین دی فکر دے رہا ہے نظام مستفاس تڑپ رہا ہے موت ہوئی دی oh, تے او دا اور نی بچھاون نی سب کچھ ہوئی ہے بے تے او کیے کٹو تے انگریز نو سلوٹ کرڈے ٹیچر سناوا حضرت صاحب آ کے آندے نے یار کی کریے نال اینویں ہاں ہاں تو پگارتا میں چنگے آلے تو نہیں بیٹھے کچھ تو کرنے پین جمان ایسی رو کدی جانے کا سور دچا جی رہے نے سونا یہ سارے گل پگ لیا بندہ سیکھتا بھی ہاں جناب آؤ کرو کہڑا کام کیا جائے سچ ہو نہیں اتنے لوگ ہجوم نہیں ہونا پہلا دوسرا دولت کی قدرت نہیں ہوتی تیسرا حکومت دائر نہیں آتی جی ہوئے گا جفرام جیسے گردیا جانا بادشاہ ننگیا بھی چنگا سوتر یہ چین چاہیے دینا چاہ رہا ہے